يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بين خير الحديث كتاب الله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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا ففشقنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد بناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لأنه خرص القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا من للعبيد وقال عز وجل والذين يتنزون الذهب والفضرة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم وقال عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطاهروا وتطهروا بها وصلوا عليهم ان صلاتك شفن لهم الله سميع عليم وقال عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حاضرين جماعه وفردان اشين خواتين اصلاح خطبه مصنونه بعد قرآن مجید کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے دلاور کی ہیں جو قرآن مجید کی تین مختلف سے ہیں ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق و خرش کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت تامہ اور مشیت کاملہ کے تحت انسانوں کے درمیان دولت کی مساویانہ تقسیم نہیں کی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی دولت کا شاید اگر کسی پہ کیا تو کسی پر فقر و فاقے کی گھوپ اللہ تبارک و تعالی نے مسلط کی قرآن مجید نے کہا با جاتا ہم نے تم میں سے باس کو باس پر فوقیت کئی ناگیوں سے انہیں میں سے مال بھی ایک ایسا سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فوقیت اثر کرتا ہے پھر یہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال ملتا ہے دولت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بات بھی اچھی طرح سے بتا دی پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے کہ تمہیں جو مال دیا گیا ہے تمہیں جو دولت دی گئی ہے اس مال اور دولت میں تمہارے غریب بھائیوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے غریب بھائیوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال میں واجب ہونے والے ان کے حقوق کو کی ادائیگی کی پوری کوشش کرو انصاف جس کر کے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں حکم دیا گیا ہے بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے, ہے نسلی انصاف نسلی خرچ کہ آدمی اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں لیکن کرے تو جو ہے اجر و سوار پائے گا لیکن ایک انفاق وہ بھی ہے جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں جو کہ واجب ہے اگر کوئی شخص وہ ادا نہیں کرتا ہے تو اند اللہ ماخوذ ہوگا پکڑا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی ایک گروہ میں ایک طرف نے یہ کہا ہم توحید پر قائم رہیں گے نماز پڑھیں گے مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا لوگ وہ رسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کو زکوٰۃ میں دیتے ہوئے جانور کے ساتھ جو رسی ہوتی تھی اگر آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں جانور دیں گے مگر اس کی رسی نہیں دیں گے تو میں اس رسی کی خاطر بھی ان سے قتال کروں گا اس رسی کی خاطر بھی خاطر بھی میں ان سے لڑوں گا یعنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہتے ہیں زکوٰۃ ایک ایسا واجبی حق ہے غریبوں کا ایک ایسا واجبی حق ہے کہ جو نصاب رکھنے والے ہر شخص سے زبردستی وصول کیا جائے گا زبردستی وصول کیا جائے گا اور حاصل میں وقت اس کا پابند ہوگا اور مکلف ہوگا کہ معاشرے میں جائزہ لے کے کون کون زکوٰۃ دینے والے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے محترم بھائیو زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے اسلام کی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو معاشرے کے بہت سارے مسائل کا حل ہے معاشرے کی بہت ساری مشکلات کا حل ہے معاشرے کے جو بھی مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں اقتصادی مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ نہ صرف مالی مسائل معاشرے کا جو اعتقادی بگاڑ ہوتا ہے عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے اس کا حل زکوٰۃ ہے معاشرے کے اندر جو اخلاقی برائیاں اخلاقی تراویہ پیدا ہوتی ہیں اس کا حل زکوٰۃ ہے اگر آپ عہدِ قلافتِ راشدہ کا متعلق کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نظامِ زکاة کے اثرات کتنے دور رسوا کرتے ہیں قرآن مجید نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا خُذ من اموالہم صدقتاً تطاہرہم وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلِهِم نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے فیتاب کر کے کہا گیا کہے نبی آپ ان کے مال کی زکاة لیجئے ان سے زکاة کیجیے۔ وہ زکوات کے جو انہیں پاک کرتی ہے ان کے مال کو پاک کرتی ہے زکوات سے کون سی کون سی چیزیں پاک ہوتی ہے زکوات سے سب سے پہلے ہمارا مال پاک ہوتا ہے پھر زکوٰ سے ہمارے مال کے ساتھ ساتھ ہمارا دل پاک ہوتا ہے دل میں بخل بخیلی بکیلی لالچ اور ہرس و حوث جیسے امراض ہوتے ہیں زکوات ادا کرنے سے وہ ختم ہوتے ہیں اور پھر زکوٰۃ جن غریبوں کو دی جاتی ہے تو غریب جن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان اخلاقی برائیوں سے معاشرہ پاک ہوتا ہے تو دیکھیے سبحان اللہ بےکول مال بھی پاک ہو رہا ہے ہمارا دل بھی پاک ہو رہا ہے اور معاشرہ بھی پاک ہو رہا ہے <تصفح> اللہ تبارک نے گویا اس عائد میں زکاف کے دور اثرات کو بیان کیا اور واقعات جس معاشرے میں جس سوسائٹی اور جس سماج میں غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے غریبوں کے حقوق کی نگہبانی ہوتی ہے غریبوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اس معاشرے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس معاشرے لوگوں کی کمائی میں برکت ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انقوف انتر ذکو نہ ون سورو نبی وافم اے لوگوں یاد رکھنا تمہیں رسک مل رہا ہے اگر تمہیں روزی مل رہی ہے تمہارے ذائقوں کی وجہ سے کمزوروں کی وجہ سے اللہ کی مدد اگر تمہارے شامل حال ہیں تو تمہارے غریبوں کی وجہ سے تم جو خرچ کر رہے ہو غریبوں کو دے رہے ہو بھوکوں کو کھلا رہے ہو پیاسوں کو پلا رہے ہو اپنے مار میں واجب ہونے والے مستحقین کا حق دے رہے ہو ان کی وجہ سے رب العالمین تم پر ریس کے دروازے کھول رہا ہے تو صحیح معنوں میں جس معاشرے میں اجتماعی سطح پر زکوت کا اہتمام ہو معاشرے کے سارے مالدار اپنے مال کی زکاق نکالا کرتے ہیں کے دروازے کھلتے ہیں کمائیوں میں برکت ہوتی ہے نہ صرف سبحان اللہ ہماری کمائی میں وہاں کی زمین دوسری زمینوں سے الگ وہاں کا آسمان دوسرے آسمانوں سے الگ ایک گاہب نے خود مجھے بتایا کہا کہ پہلے میں اپنے ان کا اپنا بھوشیہ ہے بغچے کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا لیکن جب سے مجھے معلوم ہوا کہ بغیچے میں جو پیداوار ہوتی ہے یہ ایک نصاب کو اگر پہنچتی ہے تو اس کی زکاط بھی نکالنی ہے جب سے میں نے زکوٰۃ نکالنی شروع کی ہے میرے بغیچے کی پیداوار گویا یوں کہیے بالکل دگنی ہو چکی ہے اللہ اکبر زکوت نکالنے سے پہلے جس قدر پیداوار ہوا کرتی تھی زکوت نکالنے کے بعد پیداوار دگنی ہو گئی طرح محترم بھائیو یاد رکھنا جس معاشرے میں زکوٰۃ کا اجتماعی اس سطح پر احتمام ہوتا ہو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی رحمتیں اگتی ہیں رحمتیں پیدا ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ نہ ادا کرنے کی صورت میں زکات کو اگر کوئی زکاط نہ ادا کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے کہا معاشرے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں معاشرے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں انفرادی شراجی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جس میں بھی زکات ملتی ہے وہ زکات اس مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے رکھ دیتی ہے کیا مطلب آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہیں لاکھ میں ڈھائی ہزار زکاط ہے دو لاکھ میں پانچ ہزار زکات ہے اگر آپ اپنی دو لاکھ میں سے پانچ ہزار زکات نکال دیتے ہیں ایک لاکھ نو پر پانچ ہزار آپ کے ہیں پانچ ہزار اب غریب کے ہو گئے اگر غریب صاحب غریب کو دے دیتے ہیں آپ کے اسمال میں بڑوتری ہوگی لیکن اگر یہ پانچ ہزار جو غریب صاحب ہیں نہ نکالا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پانچ ہزار بتیا ایک لاکھ نوتر پانچ ہزار کو بھی غارت کر کے رکھ دیں گے زندگی میں ایسے حادثات آئیں گے جہاں سارا سرمان لٹانا پڑے گا ایسے امراض آئیں گے ایسی بیماریاں آئیں گی ایسے حادثات ہوں گی چوریاں ہوں گی جہاں کے ماں موضب اللہ تبا ہو کے رہ جائے گا برباد ہو کے رہ جائے گا برکت ختم ہو یہ تو امتیازی سطح پر اجتماعی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں زکات کا اہتمام نہ ہو مد... م... م... مال نہ رکھتے ہوئے زکات نہ دیں ایسے معاشرے سے اللہ تبار سارش کو روک لیتا ہے بارشیں نہیں ہوا کریں گے جو شخص نہیں ادا کرتا ہے کر قیامت کے روز یہی زیرام و دینار یہی سونا اور چاندی اس کو آگ پر کپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے مالک کے کو داغا جائے گا اس کے چہرے کو اس کی چیٹ کو اس کے پہلو کو مالی نساف کو ڈالا جائے گا اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہی مال اجہے کی شکل میں آئے گا انسان جس مال کو بینکوں میں جمع کر کے رکھتا تھا اور جس مال کی محبت میں یہ پائری اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا تھا جس مال کی محبت میں اس نے پوری زندگی سر کی یہی مال دشمن بن کر آئے گا کی شکل میں آئے گا اور اس کو ڈستا رہے گا مال وہ میں تیرا وہ خزانہ ہو جسے تو دنیا میں اکٹھا کر کے رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کسی کے پاس جانور ہے بکریاں ہیں ہیں اور وہ ان کی ادا نہیں کرتا ہے در قیامت کے روز اس شخص کو حشر کے میدان میں لٹا دیا جائے گا اور ان جانوروں کو ایک بار جی گھر اس شخص کے اوپر سے گزارا جائے گا وہ اسے اپنی سین سے مارتے ہوئے اور اپنے قدموں تلے روم سے ہوئے جانور گزریں گے محبت علیہ اوخرا ردت علی اولا جب کبھی آخری جانور گزر جائے گا تو پھر دوبارہ پہلا جانور لوٹا دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ تمہارے کو دانا جہنم میں بھیجنے سے پہلے میدان ہی میں مانے کو سزا دیں گے عذاب دیں گے اشرے کے میدان ہی میں جہنم میں بھیجنے سے پہلے ہی اور دھرم بھائی جیسا کہ میں نے بتایا اگر آپ تلافتِ راشدہ کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا نظامِ زکاة کی برکتیں کیا ہیں اور یہ نظام کتنا باعثِ درو برکتیں حضرت امیر المومنین عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ سالانہو کو یمن بھیجا حضرت معاذ کو یمن بھیجا جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے یمن کی زکاة وصول کی اور زکوٰ کا دو تہائی حصہ یمن میں یمن کے غریبوں کو دیا اور ایک تہائی حصہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ بھیجا حضرت عمر نے حضرت مواض سے کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یمن کی زکوٰۃ یمن سے لو اور وہیں خرچ کر دو اللہ کے نبی کا حکم ہے تو قدمیاں شہر کی زکاط شہر میں لی جائے اجتماعی سطح پر اسی شہر کے غریبوں پہ سرچ کی جائے حضرت عمر نے مواض سے کہا تم نے ایک سیاحی زکوٰۃ میری خدمت میں کیوں بھیجی حضرت مواض نے کہا امیر المومنین میں نے یمن کے غریبوں کا حق مار کے آپ کو نہیں بھیجا ہے غریب ختم ہو گئے اس کے بعد جو باقی مال تھا وہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے پھر دوسرا سال آیا دوسرا سال آیا حضرت مواد بن جب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یمن نے وصول کردہ زکات کا آدھا حصہ مدینے کو حضرت عمر کی خدمت میں بھیجا حضرت عمر نے پھر وہی اعتراض کیا وہی وہی سوال کیا کہ نواز چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تقسیم کر دیتے حضرت نواز نے لکھا کہ امیر المومنین میں نے یمن کے غریبوں کا حق نہیں مارا ہے جس طرح تالے گزشتہ غریبوں کے ختم ہونے کے بعد باقی مال میں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ویسے ہی حق کی بات آدھا زکاة کا مان بچ گیا اور کہا کہ, امیر المومنین کیا کہ زکاة لینے والے نہیں رہے زکاة لینے والے نہیں رہے دیکھو اس کو کہتے ہیں معاشرہ کہتے ہیں امبرو ہوتا ہے. اگر صحیح معنوں میں نظام زکات کی اگر تنفیذ ہوگی تو معاشرہ ہوگا معاشرہ ترقی کرے گا اور آج جو زکات لے رہے ہیں ایک دو سال کے اندر وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ خود زکات دینے والے بن جائیں گے خلیفہ خامس جی نے کہا جاتا ہے ہماری اپنی رحمۃ اللہ عالی ان کے زمانے میں بھی یہی کہا جاتا لوگ اپنے مال کی زکات لے کے نکلا کرتے تھے مگر کوئی زکات لینے والا نہیں ملا کرتا تھا مصر کے گورنر نے لکھا حضرت عمر بن اللہ عزیز کو مصر کے گورنر نے لکھا زکات کا مال میرے پاس جمع ہے اور کوئی لینے والا نہیں میں کیا کروں الموال میں ابو عبید القاصم السلام میں روایت ذکر کی ہے کہ گورنر نے لکھا زکاف کا مال اکٹھا ہے اور کوئی لینے والا نہیں میں کیا کروں عمر بن عبداللہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اگر کوئی لینے والا باقی نہیں رہا ہے تو جاؤ بازار میں جو غلام بک رہے ہیں انہیں خرید کے آزاد کو غلاموں کو خرید کے آغاز کرو اور پھر کہا کہ سڑکوں میں دو شہروں کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں ان راستوں پر مسافروں کے لیے مسافر خانے تعمیر کرو جہاں وہ آرام کر سکیں پھر کہا کہ معاشرے میں تلاش کرو جو نوجوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے ہیں آپ آگے بڑھ کر مالے زکوٰۃ میں سے ان کی مدد کرو تاکہ ان کی شادیاں ہو سکیں اللہ اکبر آپ نے غور فرمایا کہ نظام زکات کی تنفیذ اگر ہو جائے معاشرہ کس طرح اربت سے پاک ہوتا ہے اصلاح سے پاک ہوتا ہے فقر و فاقے سے پاک ہوتا ہے سنگستی سنگ دامنی سے پاک ہوتا ہے آج موسرم بھائیو ہمارا یہ معاشرہ ہندوستان کا یہ معاشرہ جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں جہاں ایک تو زکوات ادا کرنے زکوٰ مالدار کم اور پھر جو مالدار ہیں ان میں زکوٰۃ نکالنے والے کم اور پھر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے درمیان زکات نکالنے کا کوئی نظم نہیں نتیجے میں دیکھو ہمارا معاشرہ اگر آپ ہمارے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کتنے مسائل میں مبتلا ہے غربت تمام مسائل کو اگر ایک الفاظ میں ہم ادا کریں غربت وقت گورنمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماری حکومت کی رپورٹ کے مطابق مسلمان چوراسی فیصد مسلمان اسی پر چار فیصد مسلمان ہندوستان میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں سولہ فیصد مسلمان ہی ہیں جو کہ جن کے پاس مال ہے دولت ہے باقی چوراسی فیصد مسلمان ایسے ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی میں بہت سارے مالی مشکلات اور مالی مسائل سے دو چار ہیں غربت کیا ہے غربت وہ دروازہ ہے جہاں سے بہت سارے فتنے داخل ہوتے ہیں غربت وہ دروازہ ہے جہاں سے بہت سارے بہت ساری آتمائیں داخل ہوتی ہیں غربت وہ دروازہ ہے جہاں سے بہت سارے امتحانات داخل ہوتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ غربت یہ ہمارے معاشرے کو خفر کی جانب لے جا رہی ہے شرک کی جانب لے جا رہی ہے سبحان اللہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوراد اور اذکار میں سے یہ دعا پڑی ہے صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہ اے لو میں جری پنا چاہتا ہوں کب سے اور پکڑوں کا پیسے کو پکڑوں کا سے جری پنا چاہتا ہوں پہلے کیا مناسبت ہے کفر اور فخر واقع ملا کے ذکر کر رہے اور دہلی کہ کبھی کبھی تک لے کے چلی جاتی ہے یقین نہیں آتا آپ ہندوستان کے سریوں اور دیہاتوں کا جائزہ لے کر دیکھو کہ جان باللہ مسلمانوں کی غربت کا استقلال کرتے ہوئے کادیانی کس طرح سے جو ہے اپنے دین کی اور اپنے مذہب کی تبدیل کر رہے ہیں اور آدیالوں سے بڑھ کر آدیاریوں سے بڑھ کر, کر کرشچن مشنریز کتنے کتنے مسلمان اور زب اللہ مرتد یقین مانے ہم الحمدللہ شہر میں رہتے ہیں اور شہر میں زندگی ہوتی ہے علم ہوتا ہے علماء ہوتے ہیں تریوں اور دیہاتوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے جو لوگ قریوں اور دیہاتوں کو جاتے ہیں جائزہ لیتے ہیں ایسے دعات اور مبلدین کا کہنا یقین مانے غربت کے سبب ہندوستان کے دیہات میں ارتدار کی ایک لہر ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے مسلمانوں کو ملے گی مسلمانوں کی جو غربت کی وجہ سے نوز باللہ, کرسٹم مشنریس نے ان کو شکار کر لیا ان کی مدد کی مالی معاونت کی نتیجے میں وہ اپنے مذہب کو انہوں نے جو ہے تبدیل کر لیا محترم بھائیوں الفقر در تک وہ بہت بڑی حقیقت ہے ہندوستان کا ایک مشہور ایشن ایج اس نے جو ہے اٹھارہ ستمبر دو ہزار شمارے میں اس کے ایک صحافی نے کلکتہ میں کلکتہ رتراف کلکتہ کی جو مسلمان عورتیں ہیں ان کی صورت حال ایک مضمون لکھا تھا اور مضمون کا عنوانا یہ تھا شاہدہ اٹھمون اور شامولی اٹوک اس عنوان کے تحت اس نے کلکتہ کی ایک لڑکی کے حوالے سے ایک لڑکی کے واقعے کے حوالے سے وہاں بسنے والے عام مسلمانوں کی مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی صورتحال کا نقشہ اس نے کھینچا تھا کہ ہندوستان میں ہمیشہ سے ہوتا یہ آیا ہے مسلمانوں کے گھروں میں غیر مسلم عورتیں کام کرتی رہیں مگر اس وقت صورتحال یہ ہے اس علاقے میں کہ غیر مسلمین کے گھروں میں مسلمان عورتیں ملازمہ بن کر نوکرانی بن کر خادمہ بن کے غربت کی سبب کام کرنے جا رہی ہیں ٹھیک ہے کام کرنے جائیں کوئی مسئلہ نہیں مگر یہ غیر مسلم لکھتا ہے کہ یہ اس قدر مجبور ہے کہ کام کرنے کے لیے ایک تو اپنا نام بدلتی ہے گھر پہ وہ شاہدہ ہے اور کام پہ جاتی ہے تو شامولی ہے وہ اور نام ہی نہیں اس نے لکھا بتا اوقات اپنی شناخت بدلتی ہیں بٹ لگاتی ہے اور اپنے آپ کو بتاؤ ہندو ثابت کرتی ہیں محترم بھائیو یہ غربت ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے پھر اسی غربت کی وجہ سے اخلاقی برائیاں کتنی عام ہوتی ہیں اخلاقی برائیاں کس طرح پھیلتی ہیں عربت ایک ایسی چیز ہے انسان اپنے کیریکٹر اور کردار کی حفاظت کرنا چاہے چاند کر بھی بتا اوقات مجبور ہو جاتا ہے اپنی زاوروں کا سودا کرنے کے لیے آپ نے اشور حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے تین اشخاص کے بارے میں بتایا جا رہے تھے بارش آئے تو اتغار میں انہوں نے پناہ لی اور غار کے دہانے پر ایک بڑے بڑی سی چٹان آ کر بیٹھ گئی اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کی ایک بڑی نیکی کو یاد کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی ان میں سے ایک شخص کی دعا کیا تھی کہا پر میری ایک چچاد بہن تھی میری ایک چچاد بہن تھی میں اس کو بہت چاہتا تھا میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ تو سے ڈرنے والی تھی نیک تھی یہ جا کے درخواست کرتا وہ تیار نہ ہوتی وہ نام تھی اس لیے کہ وہ پاک دامن تھی وہ پاک دامن تھی وہ نیک تھی وہ صالح تھی لیکن جب غربت آئی پکڑوں کا آیا سہد سالی آئی وہ بیچاری مجبور ہو گئی اگر اس نے جو ہے اپنے اسی چچا چچاذات بھائی سے مدد مانگی کہ میرے بھائی غربت ہے فقر و کا ہے سہد سالی ہے ذرا میری مدد کر دینا اس نے کہا میں مدد ضرور کروں گا مگر اس شرط پر کہ میری خواہش تو پوری کرے ہو جو نہیں مان رہی تھی اب مان گئی وہ جو اس سے پہلے نہیں مان رہی تھی غربت کی دھوپ جیسے ہی آئی وہ مان گئی محترم بھائیوں یاد رکھنا غربت ایک ایسی بلا ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اپنے کردار کی حفاظت کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر غربت معاشرے میں جہالت کو فروغ دیتی ہے معاشرے میں جہالت کو فروغ دیتی ہے والدین اپنے نندی اور روزینہ پچاس ساٹھ روپے سے ہی لے کر آئے تعلیم سے محروم کرتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں محض غربت کی وجہ سے اور پھر اسی غربت کی وجہ سے معاشرے میں سوچ کس قدر عام ہوتا ہے سوتی وہ نوز باللہ وہ غلاء جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہا مغرباً یعکلوہ الرجل وهو یعلم اشدو عند اللہ من ستتی وثلاثین زنیا جان بوجھ کر سوت کا ایک درہا کا ستیس مرد زنا کرنے سے بتر ہے یا پھر ایک حدیث کی مطابق الربا اتنانی وسبعونا بابا ادناہا این کی حر جلو امہو سوک کے بہتر سے زائد شعبے ہیں اور کم سے کم در شعبے کافی حیثیت بھی اللہ کے پاس ایسی ہے کہ نعوذ اللہ کو شخص اپنی منہ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ مقابلہ کرے سوال یہ محترم بھائیو یہ سب مسائل غربت کی وجہ سے اور یہ غربت آئی کیوں یہ غربت پھیلتی کیوں جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے جو مالدار ہیں وہ ایک تو غریبوں کا حق نہیں دیا کرتے زکاق نہیں دیا کرتے اور جو دینے والے ہیں ان کا مال بھی صحیح مالوں میں مستحقین تک نہیں پہنچ رہا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ازر ضروری ہے ہم سنجیدگی کے ساتھ ہمارے معاشرے کی صورتحال پہ غور کریں جہاں گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق چوراسی فیصد مسلمان غربت میں مبتلا ہے کتنے غریب ہیں کتنے غریب ہیں کہ ڈھنگ کا گھر میسر نہیں جھومپڑ پٹیوں میں زندگی گزار رہے ہیں تھوڑی سی بارش بھی انہیں بے گھر کر دیتی ہے کتنے قرضدار ہیں جو قرض کے بوسلے دبے ہوئے ہیں اور کتنے غریب ہیں جو سو میں جگڑے ہوئے ہیں کتنے بیمار ہیں جو علاج کا پیسہ نہ ہونے کے سبب بستر پر اپنی ایڈیا رگڑ کر جو ہے اپنی جان دے رہے ہیں سوال یہ ہے کیا ہم ان کے دکھ درد کا احساس نہ کریں کیا ہم ان کے دکھ درد کا احساس نہ کریں ہم خوش ہیں ہمارے بیوی بچے خوش ہیں تو کافی ہے یاد رکھنا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے درد کا احساس نہ کرے ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے لومن اللہ یشما وزار ہو جایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو پیڑ بھر کے کھاؤ اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہو شخص مومن نہیں ہو سکتا ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے یہ کہا کہ جو شخص یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے سلسلے میں دور بھوک کرتا ہے وہ اللہ کے پاس ذہاد کرنے والے کی مانند ہے روزہ رکھنے والے کی مانند ہے رات میں سیام کرنے والے کی مانند ہے ہم اس نبی کی امت ہیں ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی ایک ایک دھڑکن میں غریبوں کے درد کا احساس ہوا کرتا تھا اللہ اکبر آپ نے مشہور حدیث سنی ہے ایک مرتبہ مظہر کے کچھ لوگ مظہر کے کچھ لوگوں کا ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی علیز کہتے ہیں ان کی حیثیت کیا تھی کہاں کے کہ تلوار لٹکائے ہوئے تھے وہ سب وہ اربوں کی تہذیب تھی تلوار لٹکائے ہوئے تھے اور اپنے بدن پر ان کے بدن پر ایسا لباس تھا نیم اوریاں لباس کہ جس سے ان کا بدن پوری طرح چھپا نہیں تھا ڈھکا نہیں تھا پھٹے ہوئے کپڑے چندیاں لپیٹ لے کر آ گئے ہیں رابع حدیث کہتے ہیں نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی ان لوگوں پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی غربت کو محسوس کرتے ہوئے ان کے بکروش کرتے کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے نبی کا چہرہ بدل گیا آج بتاؤ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کیسے مجبوروں کو کیسے کیسے مجبوروں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کبھی ہمارا دل سرپتا ہوں ان کے لیے یہ ہمارے نبی ہیں ان کی اس غربت کو دیکھ کر راوی حدیث کہتے ہیں چہرہ بدل گیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پہ کھڑے ہو گئے اور نمبر پہ کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لوگوں فوراً سرفا کرو جس کے پاس جو ہے لا دو تمہارے ایسے بھائی آئے ہیں جو تمہاری ہر قسم کی مدد کے محتاج ہیں صاحب کرام رضمان اللہ علی مجمعین جس کے پاس جو تھا وہ لا دینے لگے راوی حدیث کہتے میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھ کھجور کے اناج کے کپڑوں کے ایسا ایک بڑا دھیر جمع ہو راوی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے غم زدہ تھا جب ان غریبوں کے لیے رضا کا لباس کا انتظام ہو گیا اس طرح سے خوشی سے لہ لا اٹھا جیسے کہ سونے کا پانی پلا دیا گیا آپ کے چہرے اللہ پر ایک سی چیز ہے غریبوں کے دکھ درد کو دیکھ کر ہم ہو جائیں اور جب ان کے لیے سامان موثر ہو جائے تو خوش ہو جائیں یہ ہمارے نبی کی اور سنت ہے محترم بھائیو جس کو اپنانے کی ہمارے معاشرے میں ازد ضرور ہے اظہر ضرور ہے یاد رکھنا یہ جو جس میں چیلنجز میں نے ذکر ہے بہت کی وجہ سے کفر ہے بدخلاطی ہے جہالت ہے سود ہے فلا ہے فلا ہے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اد ضروری ہے کہ ہم ان نظام انتقاب کو اجتماعی شکل میں نافذ کریں الحمدللہ للہ بہت سارے دیندار جو مالدار انتخاب دیتے ہیں مگر اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہو رہی ہے زکات کا اجتماعی نظم ہمارے پاس نہیں زکوات کا اجتماعی نظم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مستحقین محروم میں جاتے ہیں یہ غریب ایسا کہ دس آدمی اس کو زکات دے رہے ہیں اور بیچارے یہ غریب ایسا کہ کوئی اس کو نہیں دے رہا زکات کا اگر اجتماعی نظام ہو اجتماعی نظام سے میری میری مراد کیا ہے اجتماعی نظام سے میری مراد یہ ہے ہمارے ہر شہر میں ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں بیت و نار ہونا چاہیے بیت المال ہونا چاہیے یاد رکھنا کہ بیت المال ہمارے معاشرے کے تمام سر مسائل کا حل ہے تمام تو مسائل کا حل ہے آپ آجے خود نبی کریم سسم کے زمانے کو آدھے خلافت راشدہ کو پڑھے اور دیکھیں بیت المال سے کتنے مسائل ہم ہوتے تھے جس کا کوئی سرپرست نہیں بیت المال اس کا سرپرست جس کا کوئی کپیل نہیں بیت المال اس کا کپیل جو قرض دار قرض کی ادائیگی کی شکت نہ رکھے بیت المال قرض اس کا ادا کرے کوئی اکیم کوئی بیوا کوئی بے سہارا جو ہے سبحان اللہ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں کہ جس کو بیت المال کا سہارا نہ ملے ہاں جی بیت المال سے کیا کیا ہوا کرتا تھا بیت المال سے مستقل وزیر مستقل وزی کے انسار وہ مہاجرین کے لیے جاری کیے جاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہاجرین کو وہ سالانہ چار ہزار گرام بیت المال سے دیتے تھے مہاجرین کو حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرض ہے اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس پر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی شکت اس کے پاس نہیں ہے بیت المال سے اس کا قرض ادا ہوگا ابو داؤد کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا من آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں من کرا کا مولن فلی واسطی جو شخص مال چھوڑ کے مر جائے وہ مال اس کے والن کا ہوگا وہ او کرا کا لیا وال فرماتے ہیں جو شخص اشار میں انتقال کرے کہ اس پر قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہ ہو اور اس سال میں انتقال کرے اس کے نمے معصوم یتیم بچے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نمے معصوم یتیم بچوں کا کفیل میں ہوں ان کا ذمہ دار میں ہوں ان کا سرپرست میں ہوں اور اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار بھی میں ہوں میں سے مراد اسلام حاکم وقت حاکم وقت خلیفہ وقت اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت ابو حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ مستقل دیوان تھا مستقل فہرست کی رجسٹر تھا کہ ماہانہ سنگھ لوگوں کو معاشرے میں وظیفہ جاتا تھا جو وظیفہ یاد تھے ان کا باقاعدہ رجسٹر تھا محترم بھائیوں بیت المال صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل کا حل ہے شرط یہ ہے کہ امانت دار قسم کے لوگ اس کو لے کر آگے بڑھے ہندوستان میں بہت ساری کوششیں ہوئی کبھی تو یہ بیت المال کی کوششیں ہوئی. اس لیے ناکام ہوئی کہ بیت المال کی تحریک لے کر اٹھنے والے مخلص لوگ سے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس لیے ناکام ہو اور کبھی تو ایسا ہوا کہ بیت المال تو قائم ہو گیا لوگوں نے ساتھ بھی دیا اور بیت المال چلانے والوں کی نیت بدل گئی خیانت کرنے لگے بیت المال ختم ہو گئے محترم ہے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے آج دیکھیے مسلمانوں میں بھیک مانگنے کا کیسا رواج ہے شرم آتی ہے بھیک مانگنے والوں نے کثیر تعداد مسلمانوں کی حالانکہ اسلام نے بھی مانگنے کی کیسی حوصلہ شکل کی ہے آپ نے برما جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوئے خامقے لوگوں سے مانگا کرتا ہے قیامت کے روز اس میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہوگا لیکن افسوس ہے آج ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں بیج مانگنے والوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے حالانکہ یہاں کی آبادی میں ہمارا تناسب جو ہے صرف 20 فیصد ہے یہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ ہے مسلمانوں کا تشخص اس سے مدلو ہوگا ہمارے استاد محترم ایک چیز ایک واقعہ بتا دیتے کہ انہوں نے دیکھا ایک ہندو کے پاس ایک ہندو پتی رایا مانگنے کے لیے ہندو کے پاس ایک ہندو پتی رایا مانگنے کے لیے اس نے ڈال کر بھیج دیا اور اسی ہندو کے پاس تھوڑی دیر بعد مسلمان فتی رہا تو اس کو دے دیا کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ہندو ہے ہندو کو دیا نہیں اور مسلمان آگے مانگا تو اس کو دے کہا میں میری قوم کو مانگنے کی عادت ڈالنا نہیں چاہتا میں میرے قوم کو مانگنے کا عادی نہیں بنانا چاہتا ہوں مسلمان یہ چاہتا ہوں کہ وہ مانگنے کے عادی رہیں بڑے افسوس کے ساتھ لینا پڑتا ہے کہ نیز مانگنے والوں کی اثرت مسلمانوں کی یہ سب نتیجہ ہے نظام زکات کو کما حقہ ہو نافذ نہ کرنے کا لہذا محترم بھائیوں وہ لوگ جن کے مال میں زکوت واجب ہو رہی ہے اور زکوۃ ادا نہیں کر رہے اللہ کے لیے اپنے مال کا محاسبہ کریں جائزہ لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں ورنہ اگر یہ مال کی زکات ادا نہ ہو تو یقین مانو جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال مال نہیں وہ آگ ہے وہ جہنگم ہے وہ عب ہے عذاب کی شکل میں آئے گا یہ آئی اپنے بچی کو پائی لی آئی ایک صحابیہ اور ان کی بچی کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے دو کنگن تھے پنگڑیاں تھیں نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کنگنوں کی تقاط ادا کرتی ہو ان کنگنوں کی زکات ادا کرتی ہو اس سونے کی زکات ادا کرتی ہو خاتون نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ نے کہا اگر زکات ادا نہیں کرتی ہو تو یہ یا یاد رکھنا کل قیامت کے روز یہی کنگن آگ بن کر آئیں گے آج کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے یہ سن کر قربان جائیے حضرات صحابیات رضوان اللہ علی نظمی ان کے جذبہ احساس پر ان کے قوت فیصلہ پر یہ سننے کے فوراً بات خاتون نے اپنی بچی کے ہاتھ سے وہ دونوں کنگن نکال اور اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیے کہا ہومار اللہ لرسوله کہا اللہ کے نبی لیجیے ابھی اس کو اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں دونوں کنگن انہوں نے اسی وقت دے دیے بھائیوں آپ ضرورت ہے ہم ہم اپنے لیے نہیں اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے جیے پوری امت کے لیے جی پوری انسانیت کے لیے دیے کن خیر امتی نوخری جسلینا تم خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے کی گئی ہے کا تقاضا یہ ہے ہم زندگی میں صرف اپنے مسائل سے دلچسپی نہ لیں اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ امت کے جو مسائل ہیں امت کے مسائل سے بھی دلچسپی لیں اور امت کے مسائل کو حل کرنے کی جان ہو سکتا ہے ہم سب کوشش کریں یہ ذمہ داری بندی ہے خصوصا معاشرے کے ان افراد کی جو عہدے دار ہیں منفقدار ہیں ذمہ دار ہیں جو اثر و رسوخ والے ہیں اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے امت کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح معنوں میں نظام ثقافت کی تنقید کرنے کی توفیق ادا فرمایا رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں جہاں ہم اقلیت میں رہتے ہیں غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں ہمارے دا ایسے امانت دار افراد کو پیدا کریں جو کامیاء بیت المار کا نظام چلا سکیں جس سے امت کے غربت کے مسائل حل ہو سکیں دوسری بات مہترم بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فرد و کرم سے اور پھر آپ سب لوگوں کے تعاون سے مسجد کی توسیح کے لئے باتو جو زمین خریدی گئی تھی اللہ کا شکر ہے وہ زمین ریجسر ہو گئی اور اس کی ساری قیمت بھی ادا ہو گئی اب تعمیر کا مرحلہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے فارم بعد چاندی کام جو شروع ہو جائے گا کی خریداری میں جیسے آپ نے تعاون کیا ہے اب یہاں بھی آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے آپ تعمیری مرحلے میں بھی مسجد کا تعاون کریں یہ مرکز ہے مرکز کتاب و سنت ہے مرکز توحید ہے جہاں سے ایک صدی سے بڑھ کر ہو گیا کہ جہاں سے قال اللہ خالہ رسول اور توحید اور کتاب و سنت کا نعرہ جو ہے اور کتاب و سنت کی دعوت جو ہے پھل رہی ہے بڑھ رہی ہے اور پھول رہی ہے ایسے میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہماری اس مسجد کا تعاون کریں اور یہ بہتر ہوگا کہ آپ تعمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جلی ہے سیمنٹ ہے اور کھمبی وغیرہ ہے ان جیسی چیزوں کو آپ دے ذمہ داران باہر سے سیکھ سکتے ہیں ان کے پاس جا کے آپ لکھوائیں اور رقم کی شکل میں بھی آپ تعاون کریں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے یقین مانیں اگر یہ ایند بھی آپ کی جانب سے شامل ہو گئی اس کی تعمیر میں جب تک مسجد موجود ہے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے صدقۂ جاریہ ہوگی رب العالمی ہمارے اور آپ کے انصاف کو وصل ماء امين بارك الله بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ولا فعل وياكم بما فيه من الايات اضيف الحكيم انه تعالى جواب كريم لكم بر ورحيم رب الحليم